سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زور و قوت میں کہیں زیادہ زیادہ تھے اور اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو جوتا اس اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا اور ان کے پاس ان کے کے پاس پیغمبر لے کر آتے رہے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہی وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے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 محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو جو, کی کی جو سو تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے تو اللہ کے نزدیک تو وہ بڑھتا بھی نہیں اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہوئے تو وہ موجیب برکت ہے